باب مسابہ مسافہ ہے مسافہ ہے کہ مسافہ ہے دل تو مسافہ مسافہ الساف و سب حکلیت مسافت واقع ضرور گم دے بول سمافی مسلمان اور و ہوں کل داسی گئی بہن کے ان سے بہترین آدھا تھی جانب محبت کی سبب مغیرت تھی انہوں سبا کر مگو مسلمان بالکل مارجین دیسمانہ صاحب وکیل وہ پھیلا نہ قبل اکثر وہ پھیلا نہ ہوا نما اف کی کے دے دوات کمخ کیز قبل ای ترقا اذننا موسى بن مرہ تو دراما کرنا ہمید اللہ نلک بیماریاں اللہ ما یا یمن کا رسول اللہ من جاب مصاحبہ دمہ دا یمن کرے اول ذی عادت ہو سنگ شریک آداب ذکر اول دار چاہنے چاہتے ہو مفید مصاحبہ مطلب جیز آل اللحان... شرط دی دے بار دکھا شرد فتن بھی رائے گئے دا شامنا انہوں نے کہا کہ وہ جگڑا وہ آیات تو سورا دیتا ہوئے انہوں نے زہبا اور فیضا تھا آگا جواب رائے گل <سؤال> عثمان رہا ہے جس میں بزر غفاری دا سے مسارہ شروع کرے دا کہ دکات و رکیم خوزان سبا رشان جے مکی رو حاجت نزیاد جان سانسا جید خیراتی کی بے مدر تیرا ہو جائے شام دا رائے گا مدنی منوری دا حیث و شام کنا چراو ہے شامنا ینوری تو الکان حدیث سند میں حدیث تاسہ پوس کو مبارک حدیث کے ذا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال اذا اخبرك به الا يكون سرا ابو ذر فاری نے تو وہ رہا سب خبر درن کو تابع ہمارے خطبے شان سے کہ باب سر نہ نی ودین ہورین سے بھی سر دباب باب سر نہ دے حل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا قال کلمہ نبی رحمت ملہ <سؤال> ملائے شرم ملا سلام سمگر جما سے مصباح کرے لو باسانہ مصایرہ یا ذات یومین راوی کہ اپ سے قاصد یہ عورت ذورا سنا زبکور کہ نو امر موجود تو اخبر تو کلاچ کور تلالم خبر کرے شما قاصد نبی رحمت سمرا کرے اخبر تو خبر کرے شم انه ارسلنیہ ماغ نجم اس قاصد لا اگلے فاتے تو را رند نبی رحمت ہوا را سریری ناسب کٹ پانی فلتزمنی سن باہتی او دا دا با با سنی صاحبان پر توانے اولاد تھا بلکہ دا زیاد جاری دا محبت تھا دا اور دنوں سمجھے اس کی کبور بار